کہ لیزنگ کے بارے میں میرا سوال ہے کیا ہم لیزنگ پر مکان یا دکان یا اپنی گاڑی وغیرہ لیزنگ پر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے شر... شریعت میں اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے لیزنگ کے بارے میں جزاک اللہ خری جی اگر حسمان رضا بھائی لیز کا یہ مطلب ہے کہ مثلا ایک مہینے پہ یا ایک ہفتے کے لیے آپ گاڑی لیتے ہیں کہ میں اس کا کرایہ بھائی دو سو آپ کو یا پانچ سو یا دس ہزار دوں گا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کرایے پر اس کو لے سکتے ہیں اور اگر لیز کا مطلب کوئی اور ہے جو میں نہیں سمجھ سکا تو لیز آپ اس کو بیان کر دیں اگر تو لیز کا مطلب یہی ہے کہ گاڑی اس کی ہے آپ ایک مہینے کے لیے لے رہے ہیں تو کہتا ہے کہ مہینے کا آپ مجھے اتنے پیسے دیں اور اس کے بعد میری گاڑی جو ہے وہ اسی حالت میں واپس کر دیں تو یہ تو بالکل جائز ہے اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی کوئی مسئلہ ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا تو اس کو آپ واضح کر دیں جی حفاظہ بھائی مسلم ریزنگ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مثال کے پر گاڑی کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے اور اگر ہم اسی گاڑی کو مختلف کے لیزن پر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایک لاکھ کے بجائے اس کے ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ دس ہزار روپے بھرنے پڑتے ہیں لیکن اس میں ہمیں سہولت یہ ملتی ہے کہ ہم وہ جو ایک لاکھ دس ہزار یا بیس ہزار کیوں کہ ہمیں بیس پرسینٹ زیادہ دینے پڑتے ہیں پیسے وہ ہم بارہ مہینے یا چوبیس مہینوں میں پے کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے مثال کے طور پر ہم تیس لاکھ روپے کا کوئی مکان خریدتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ دس سال میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ہم یکمش اگر تیس لاکھ روپے کا مکان نہیں خرید سکتے تو ہم دس, دس سالوں میں وہ تیس لاکھ پے کریں گے اور اس کے علاوہ دس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ اوپر سے اور ہم پیسے ہمیں دینے پڑیں گے تو شرح میں کہ یہ اوپر سے پیسے جو دینا ہے وہ جائز ہے یا نہیں جزاک اللہ خیرہ یہ افسان بھائی اصل میں یہ نقد اور ہدار قیمت کا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں نے بہت مسئلہ بیان کیا صرف پہلے لوگ دو جو قسط کہتے تھے آپ نے لیٹ کہہ دیا تو قسطوں پر چیز لینا نقد اور ہدار میں قیمت میں فرق ہو سکتا ہے مثلا آج ایک چیز کی قیمت دس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مہینے کے بعد میں پیسے دوں گے آپ ہے جی میں گیارہ کی دوں گا اگر آپ کو پسند ہے تو لے لینی تو چھوڑ دوں تو جب سودا طے ہو جائے نقد اور آدھار کا فرق تو وہ شرح طور پر جائز ہے قسطوں پر جو چیز زیادہ مہنگی بیچی جاتی ہے تو اس میں اس کو زیادہ پیسے دینے جائز ہیں جی رازل بھائی تشریف